أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وَمَا لَهُ فِي مِنْ خُلَاقِ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات حج بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میں کہ فضا قدو تم مناسبہ کم جب تم حج کے احکام پورے کر لو تو فض کر تم اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو ذکر کم اوشد ذکر جیسے تم اپنے ابا و اجداد کو ذکر کرتے ہو اوشد ذکر بلکہ اس سے بھی زیادہ رب کو یاد کرو یہ ذہن میں رہے وہاں مینا میں دور جاہلیت میں لوگ جو ہیں حج پورا کرنے کے بعد وہاں پہ میلے لگتے تھے حج پورا کرنے کے بعد اپنے حساب سے جو کرتے تھے حج پورا جب ہو جاتا تو وہاں پہ تین دن چار دن تک مشاعرے ہوتے تھے محفل مشاعرہ ہوتی ہر بندہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے آبا و اجداد کا وڈیروں کے ان کے تذکرے کرتے ان کی فخریا باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ میرا ابا تو وہ تھا جس نے ایسے کر دیا وہ کہتا میرا دادا ایسا تھا اس نے یہ کر دیا اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے رب تبارک و تعالی نے جس طرح کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے معاملے میں بہت ساری اصلاحات فرمائی ہیں اسی طرح کر کے کہ یہ بھی رب تبارک و تعالی نے یہاں اصلاح فرمائی اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہاں حج کرنے کے بعد تم نے اپنے اباو اجداد کے بڑروں کا ذکر غیر کر نہیں کرنا بلکہ تم نے رب تعالی کا ذکر کرنا ہے ان شاء اللہ جس رب تبارک وتعالى نے تمہیں حج کے مناسک عطا فرمائے ہیں جس رب تبارک وتعالى نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے جس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس کا ذکر کرنا تم نے ہیں تمہارے باو اجداد جو ہیں وہ ٹھیک ہے تمہاری دنیا میں آنے کا ایک سبب ہیں لیکن حقیقی تمہیں وجود بخشنے والی ذات تو اللہ تعالی تو رب تبارک وتعالى نے یہاں فرما دیا یہاں فرمایا کے اپنے آبا و اجاد کو یاد نہ کرو بلکہ رب تبارک و تعالی کو یاد کرو یہ بھی ایک عجیب قسم کا ایک بندوں میں لوگوں میں بہت ساری قوموں میں لوگوں میں پایا جاتا ہے ہمارے مسلمان کے لانے والے اپنے عاشق رسول کے لانے میں اپنی قومی جو ہے نا اپنی وہ ایک غرور ہے نہیں ہم تو فلاں ہوتے ہیں یہ ہم تو فلاں ہوتے ہیں بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری باتیں ادری رہ جائیں گی وہاں نصب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بھائی تم کون ہوتے تھے آج کسی کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے نا اسی بات ہے میں فلاں ہوتا ہوں میرے ساتھ بدتمیزی بھی اس میں رکھا ہی کیا ہے بلا یہ بتائیں قوم میں جو فلاں ہوتا ہوں نہیں نہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے خدا کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دیں رسول اللہ علیہ سلام نے شاہ فرمایا کہ جو بندہ اپنی قومیت کے لیے لڑتا ہے نا اپنی قومیت کے لیے لڑتا ہے تو میں کہ وہ اگر مر گیا تو وہ جہلیت کی موت مر ہے پتہ مرآ مرائے مرآ اتنی بڑی بات ہے اپنی جہلیت کے لیے مر مرا ہے وہ اپنے میں فلانا ہوتا ہوں میں ڈھمکانا ہوتا ہوں ساتھ اپنی قوم کے تذکرے یہ تو صرف پہچان کے لیے رب تبارک تعالیٰ نے خود الرشا فرمایا کہ ہم نے میں کہ تمہاری یہ قبیلے تمہارے بانٹ دیے ہیں لتعارف ہو تاکہ تمہارا تمہاری پہچان ہو تاکہ تمہارا تعارف ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ فخر والی بات ہے ہی نہیں تکبر والی بات نہیں ہے تو یہ تو قیامت والے دن کیا کہے گا کسی کی کوئی قوم نہیں رہے گی کسی کی کوئی ذاتی نہیں رہے گی تو پھر کیا دکھائے گا وہاں تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا تعارف جو ہے نا وہ آ... ان چیزوں سے نہ کروائے یہ چیزیں کوئی مانا نہیں رکھتی ان کی ان کے اندر کوئی شے نہیں ہے ایسی جن کی وجہ سے بندہ جو ہے نا ان کے ان پر اپنے تعارف کا انحصار رکھے اللہ اکبر ایک بزرگ تھے وہ چوڑیاں بیچا کرتے تھے چوڑیاں کا پورا ایک گٹھڑا لے کے نا پیچھے رکھا ہوا تھا کمر پیسرہ کپڑے کے ساتھ اس لٹکا لیتے ہیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں ایک بندے نے نا پیچھے سے آ کے لوفر قسم کا تھا اس نے زور سے آ کے مارا جناب وہ پاؤں اپنا ٹھوکر ماری ساری کسچی کچی ہو گئی وہ کہنے لگا یہ ہے کیا آپ نے ایک اور مار دے تو کچھ بھی نہیں رہے گا نہ بندے کا جو بہنا یہ چیزیں ساری ان کا بھی حال یہی ہے کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشاء فرمایا نا میں کہ عورتوں کے ساتھ کچھ اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے عورت کے حسن کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسن نسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے کریمہ کلِ السام نے جو سامنے بندہ تھا اسے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں تو ان تینوں کو اختیار نہ کرنا تو اسے اختیار کرنا جو دین والی ہو جواب محدثین, جواب محدثین جواب نے بڑا لاجواب کلام کیا انہوں نے کہا قربان جائے بندہ غلام جو ہے رسول علیہ کی حکمت پر کہ فرمایا کہ وہ عورت جو ہے جس عورت کے پاس مال ہوگا فرمایا مال تو ایک ہی بار جناب ڈاکو ملے اور مال سارا ہی گیا بے سر ابھی یہ پرسوں والے دن بلوچستان میں بہت بڑی مویشی منڈی تھی وہاں پہ بارش آئی اتنی بارش آئی ہے ہزاروں بکریاں بہ گئی ہیں اور ہزاروں بکریاں مر گئی ہیں وہاں جو بہ گئی ہیں وہ بھی نہیں پکڑی گی جو مر گئی ہیں وہ وہیں مر گئی بے چار اتنا پانی کے بندوں کو اتنے تک آیا ہوا تھا جو بندہ سو سو بکریاں لے کے آتے ہیں نا وہ ایک دو بکریاں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہا تھا بتائیں اب جو بندہ لاکھوں کا مال لے کیا آئے ہوگا کے آیا ہوا وہ سارے سارا وہ کیا لے کے گیا ہوگا بتائیں مال کا تو حال یہ ہے تو میں کہ مال کے پیچھے کسی کے ساتھ شادی نہیں کرنا میں مال تو ہے. میں ایک دم صبح کو بندہ جناب وہ چودھری صاحب ہوتا ہے شام کو وہی غریب پڑا ہوتا ہے شام کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا میں کہ باقی رہا حسن تو میں حسن تو ایک بیماری کی مار ہے اللہ نہ کرے کسی کو بیماری لگ جائے جی تو وہ سارا حسن ہی گیا بتائیں نا کسی بندے کو بخار ہو جائے تو اس کا منہ کیسا ہو جاتا ہے بے نور ہو جاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت تک بحال نہیں رہتی تو ہمارے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ شادی کرنے والی اور تیسری بات جو کریمہ کرے سامنے شاہ مایا میں کہ وہ ہے حسب نسب اونچا خاندان دیکھ کے شادی کرنا وہ جی فلاں ہوتے ہیں وہ تو فلان ہوتے ہیں میں کہ نہ یہ بھی نہ کرنا تم کیوں ہمارا کہ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا نہیں میں کہ پورے خاندان کی عزت تباہ ہو جاتی خان سب بندے سارے تباہ ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں یہ تین باتیں کتنی بڑی بات فرمائی سامنے اور آکر سامنے ہاتھ لازم کلود کہ تو دین دار کو اختیار کرنا تو جس کے سامنے نکاح کرنا اس کے دین کی وجہ سے کرنا آج یہاں پہ ہمارے ہاں نکاح جس نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے فلاں گھر کر لیے جائے فلاں گھر کر لیے جائے وہ بھی سب کے سامنے ہے وہ بھی سب کے سامنے نوکری دیکھ کے جناب نکاح کریں گے ہاں لڑکی نوکری لگی ہوئی ہے لڑکی جناب یہ کرتی ہے لڑکی وہ کرتی ہے لڑکی والے لڑکے کو دیکھیں گے وہ بھی یہی دیکھیں گے لڑکا باہر رہتا ہے چلو جی ادھر نکاح کر دی جائے اس کے ساتھ رشتہ کر دی جائے نہ میرے کریمہ کل میں سب سے پہلی ترجیح جو تمہاری ہونی چاہیے وہ دین ہونا چاہیے کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دین دینی ذہن رکھنے والا ہو اس کو خاتون ایسی مل جائے جو دینی ذہن رکھنے والی نہ ہو اس کا ذہن ٹک ٹاک بنانے کا ہو تو بتائیں وہ بندہ کیسے قابو کرے گا اسے وہ دیندار بندے کو بگاڑ جائے گی دیندار بندے کو تباہ برباد کر دے گی تو یہ چیز جو ہے نا یہ کوئی مانا نہیں رکھتی اس لیے بندہ مومن کو چاہیے وہ وڈیروں کے فخر کیا کر رہے ہیں وڈیروں نے جو کام کیا کر کے دکھا نا تیرے پاس کچھ ہے تو تو کچھ کر کے دکھا تو کچھ لا سامنے لوگوں کے میں تو فلاں پیر کا بیٹا ہوں میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں لہٰذا ہمارا ابا جو تھا وہ اپنے دور میں امام مانا جاتا تھا تو لہٰذا مجھے بھی امام مانو تیری کیا اوقات ہے اگر بڑیروں کو مانا ہے بڑیروں کی وجہ سے تجھے ماننا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی پھر نوح علیہ السلام کو مانا تو ان کے بیٹے کو بھی مانو اگر تبیر معاویر کو مانا تو پھر یزید کو بھی مانو رضی اللہ تعالیٰ سب کے قربان تو با... یزید تمہیں کیوں چبھتا ہے پھر یزید سے تمہیں کیا تکلیف ہے پھر یزید نے تمہارا کیا بگاڑا ہے پھر یزید یہی ہے نا کہ یزید نے بھی دین کے ساتھ دشمنی کی دین کے ساتھ دشمی کی وجہ سے کھلواڑ کیا اس دلیل نے دین کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہم نفرت رکھتے ہیں تو پیارے اور محترم بھائیو اگر آج بندے کسی کے بندے کا بڈیرا دین کا کام کر گیا تو اس کے اس کی اولاد جو ہے وہ چدرڑ کیوں دکھاتی ہے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے کیوں رکھنا چاہتی ہے ہو oh جی ہم فلاں کیلادیں بزر... فلاں کی اولادیں نہیں نہیں, نہیں. اسے یہ نہیں پوچھا جائے تو کس کا, کا بیٹا ہے تو اسے یہ پوچھا جائے گا خدمت کی بزرگوں کے نام کو بیچ رہے ہو ان کے بزرگوں کی قبروں کی چادروں کو بیچ رہے ہو ان کے بزرگوں کے قبروں پر قلے, گلے ٹھوک کے تم وہاں سے پیسے جمع کر رہے ہو ان بزرگوں کے نام کا کتنی مزے دار بات ہے یار وہ بزرگ زندگی ساری دنیا سے بے پرواہی برتے رہے ان کے ہاں اولاد دیا ایسا پیدا ہوئی وہ بزرگوں کی قبر بیچنے لگ گئی بزرگوں کی قبر بیچنے لگ گئی ان کے کارنامے بیچنے لگ گئے آج بھی کئی سارے لوگ ہیں ہمارے جی وڈیروں نے خطبہ خطبہ نبوت پہ دیا تھا میں نے نے کہا تم تم کیا کیا ہے تم تو نبوت کے ڈاکو کے ساتھ کھڑے ہو گئے مجھے ہمارے بڑوں نے ناموس رسالت میں تیرا دیا تھا میں نے کہا تم نے کیا کیا اپنا بتاؤ تمہارا کردار کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے سوائے یہی اسی بات کے اور کچھ تمہارے تمہارے نام مال میں نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا بھائی اسی چیز سے منع کیے جا رہے ہیں اپنے بڑیروں کے مفاخر نہ بیان کرو ہاں جو کرنے کا ہے وہ تمہیں فخر کس چیز کا ہے تمہیں غرور کس چیز کا ہے ہاں جو بڑے ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے حق کے کام کیے ان کا بیان کرنا بالکل ضروری ہے لیکن وہ کام بڑوں کی ہے اور اکڑا میں پھرتا رہوں میرے نام مال میں کوئی کام نہ ہو رسول اللہ سلام کی ناموز کے لیے رسول اللہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے دین کے دفاع کے لیے میں کروں بھی کچھ نہ لیکن میں کہوں جی میرا دادا اتنا بڑا عالم تھا لہٰذا مجھے بھی مانوتا ہوں کیوں بھائی کیوں بھائی کیا ہر نبی کا بیٹا نبی ہوا جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا تو پیر کا بیٹا پیر کیسے بھی انجینئر ہوگا پڑھے گا تو بنے گا نا پڑھا نہیں تو اسے کوئی انجینئر مانے گا نہیں نہ مانتا تو پھر یہ کیوں ہو گیا پیر کا بیٹا پیر کیوں ہو گیا ہاں جی پیر صاحب تو چلو بزرگ تھے وہ تو اللہ تبارک و لے کے برگزیدہ بندے تھے یہ پیر کیسے بن گیا یہ سمجھ سے بات ہے ایک پیر صاحب گزرے اولاد میں جناب اسی سالوں کا گئے سالوں کا سارے پیر ہیں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا پیدا ہوتی کون پیدا ہو جی ایک اور پیر پیدا ہو گیا حال تو یہ ہو گیا ہمارے ہاں اور پیر آپس میں کتے کی طرح لڑ رہے ہیں پیسوں کے لیے پیر وہی بیٹھ کے بھونک رہے ہیں ان ان اولا کو جو اپنے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اے؟ جو اتنی بار جیلوں میں جا چکے ہیں ان پہ وہ بھونک رہے ہیں پیر کمی نے اپنے مریدوں میں بیٹھ کر چار نے چیلے کٹھے کیے ہوئے وہیں بیٹھے بھونک رہے ہیں. اچھا بندے جا کے اس پیر سے کہہ رہے ہیں جی دعا کریں دل سے دنیا کی محبت نکل جائے جو پیر خود جناب اپنے بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہے اس لیے کہ گلے کی زیادہ کمائی وہ ٹھنس جاتا ہے اور بھران یہ دونوں ہی بلی ہیں دونوں ہی پہنچے ہوئے میں نے کہا یار وہ جگہ بھی تو بتاؤ جہاں یہ دونوں پہنچے ہمارے تو بزرگ آل اللہ یہ گزرے ہیں کہ میں حقیقت درد کر رہا ہوں انہیں دنیا سے خرضی نہیں تھی اور یہ لوگ لڑ پیسے کے لیے رہے ہیں پیسے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے اور قوم اتنی اندھی ہے اس کے باوجود ان کے لیے لڑ رہے ہیں تو خدا کے لیے معافی دے دیں ان کو پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں آپ ضرور چڑھنا ان کے پاؤں پہ ضرور کرنی ہے ان کی پیروی تھا کہ آپ کبھی بیڑا کار کریں کہ نہیں سمجھ ہاں تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ بچے یہ مداری لوگ ہیں اللہ ہمارے جو ہیں حضرت امام عبدالبہ شرانی رضی اللہ تعالیٰ اقشا فرماتے ہیں اس بندے پر ربط کی مارفت حرام ہے جب تک اس کی نگاہ میں مٹی اور سونا دونوں کا ریٹ ایک نہ ہو جائے دونوں کی قیمت ہے کہ وہ اس وقت تک اس, اس پر رب تعالیٰ کی مار پتا ہے امام رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک شاہ فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے دیسے گفتگو فرما رہے تھے اگر ابھی میرے سامنے سونے کی بارش شروع ہو جائے میں دیکھو ہی نا میں دیکھو ہی نا اتنی بات کی کہ سونے کی بارش شروع ہو گئی سونے کی بارش شروع ہو گئی آپ دیکھ رہے تھے ہو رہی تھی آپ نے موجر کر لیا انہوں نے کہا دور دیکھیں تو صحیح بھائی میں نے کہا کہ نہیں دیکھوں گا تو پھر کیوں دیکھوں جب میں نے کہا نہیں دیکھوں گا پھر کیوں دیکھوں؟ ایک بزرگ ہمارے بہت بڑے اللہ تعالی کے ولی تھے ان کے پاس آیا نے وہ حالات بڑے خراب ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے گھر میں کچھ ہے نہیں تو اس کے دل میں پہلے آیا کہ مجھے تو بندوں نے بھیج دیا ان کے پاس میں آیا ہوں یہ تو خود ہل چلا رہے ہیں مجھے کیا دیں گے اے وہ بزرگ جو ہے تھوڑی دیر دور چلے گئے دور جا کے انہوں نے حاجت کی پیشاب کیا جس ڈھیلے کے ساتھ استنجہ کیا تھا نا اس ڈھیلے کو اس طرح پھینکا اس کی طرف میں یار یہ اٹھا لے اس نے کہا استنجہ والا ڈھیلا مجھے دے رہے ہیں وہ جیسے ڈھیلا نیچے گرے نا جی وہ ڈھیلا سونے کا بن گیا تھا وہ ڈھیلا سونے کا بن گیا تھا یہ پیر ایسے منحوس ہیں جس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیتے نا وہی مٹی کی ہو جاتی ہے وہ چاہے سونے کی کیوں نہ ہو کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ الحلّہ کی بات نہیں کر رہے میں آپ کو ایک بات زبردست بیان کرتا ہوں اگر شخصی رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ آتا ہے اس نے منت مانی اس نے منت مانی کہ میرا کام ہو جائے تو میں اتنے توڑے پیسوں کے شرفیوں کے وہ میں زاہدوں میں بانٹوں گا ولیوں میں بانٹوں گا اللہ کے ولیوں میں بانٹوں گا وہ کام اس کا ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے ایک وزیر کو بلایا اس وزیر نے وہ سارے پیسے گھوڑے پہ لاد لیے صبح سے لے کر شام تک بیچارہ گھومتا رہا شام کو واپس آیا اس نے آ کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیسے رکھے اس نے کہا مجھے کوئی بلی نہیں ملا جو پیسے لے لے اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے اس نے کہا میرے تو صرف ایک شہر کے اندر ہزاروں گلی بیٹھے ہیں رب تبارک کو تعلق اور تو کہتا ہے کہ یہ کو بلی نہیں ملا اس نے کہا بات یہ ہے جو ولی تھے وہ پیسے لیتے نہیں تھے سبحان اللہ جو ولی تھے پیسے لیتے نہیں وہ تھے پیسے لیتے نہیں تھے اور جو لیتے تھے وہ ولی نہیں تھے اللہ اس لیے میں واپس لے آیا ہوں میں نے کہا ان کو کیا دینا جو ولی تھے وہ لیتے نہیں تھے انہیں غرض نہیں تھا ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک بندہ گیا جا کے کہنے لگے جی یہ پیسے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں میں مجھے ضرورت نہیں لے جاؤ ان کی نے کہا جی کسی کو بانٹ دینا میں تر منشی تھوڑا ہوں جا لے جا خود ہی بانٹ ابو بکر ابو بکر شبلی رہتی اللہ تعالیٰ آپ حضرت امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں شکیر تو ہارون رشید خلیفہ اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں ان کو وہ گیا ملنے کے لیے اندر سے منع کر دے میں،, میں نہیں ملتا ان کے استاد امام ابو یوسف کو درمیان میں ڈالا وہ آئے دونوں اکٹھے جا کے ملے اور میں اندھیرے میں آئے ہارون رشید میں اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہرون رشید کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا نہ وہ میرا منہ دیکھے رات کو اندھیرے میں آئے آئے تو جناب دیا جل رہا تھا دیا بھی بند کر دیا آ بیٹھ گیا اس نے کہا جی حضرت اگر فرمائیں تو آپ کے لیے کوئی روزانہ کا لنگر مقرر کر دوں میں نہیں یار میرا لنگر پہلے بھی بندہ ہوا ہے کہیں اس <سلام> <سلام> نے کہا کہاں بندھا ہوا ہے کون ہے جو آپ کی خدمت کرتے میں یار خدمت میری وہ کرتا ہے جسے جس یہ پتا ہوتا ہے صبح کو میں کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے دوپہر کو میں نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے شام کو کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے تو روز بتانا پڑے گا تجھے تو روز بتانا پڑے گا میں نے کہ فلاں چیز کھانی ہے میرا وہاں لگا ہوا ہے جہاں اسے سب پتا ہے مجھے میں نے کیا کھانا ہے اس نے کہا جی کوئی کام ہو تو بتائیں میں یار جب بھی تیرا میرا دروازہ نہ کھٹکانا بس یہی نے شٹر نکل جانا یہاں سے بس ادھر اولیاء اللہ تو یہ تھے یہاں کے پیر کے بارے میں یہ اس پیر خانے کے ہی پڑتے ہیں ہمارے می عمران صاحب وہاں ایک مرید تھا کوئی مرید سادہ کہتے ہیں مرید سادہ رو رو کے ہو گیا تائب خدا کرے شیخ فلیت کو بھی ملے یہ توفیق شیخ نہیں سیدھا ہوتا تو وہ مرید جو تھا نا وہ پیر صاحب کے لیے گاڑی لے کے گیا پیر صاحب نے نئی گاڑی بالکل وہ, وہ نیٹ لمبا ٹرالا نہیں ہوتا اس پہ لاد کے لے گیا وہاں جا کے گاڑی کھڑی کی اس نے جا کے اس نے پیر صاحب کو دی پیر صاحب لے کے گیا گھر واپس آیا کہا کہ میرے بچے کہتے ہیں گاڑی چھوٹی ہے بڑی گاڑی ہونی چاہیے بڑی گاڑی ہونی چاہیے جی یہاں آ کوئی بندہ آ کے بیس روپے دینے لگے مسجد کے لیے ہم کہیں یار یہ بیس روپے تھوڑے ہیں زیادہ ہونے چاہئیں بتائیں کبھی دے گا ذہریل ہو جائے گا کہ مولو صاحب نے بیشتی کر دی ہے ہماری یہاں عزت اتنی سستی ہے وہاں عزت کتنی مہنگی ہے مجال ہے وہ تو لانت بھی کریں تو زہری لوں یہ لوگ نہیں ہوتے بیشتے کہیں تو وہ اس نے مرید نے کہا کہ جناب پیر نے کہا جی گاڑی چھوٹی ہے بچے کہتے ہیں میں پسند نہیں ہے وہ مرید وہیں پہ گاڑی اس دوبارہ لا دی لاہور لے کے آیا وہ گاڑی واپس کی بڑی گاڑی لے کے جا کے کھڑی کی حال یہ ہے ہمارا یعنی جن کا کام دین کے لیے ایک ذرہ نہیں ہے ان پہ ہر چیز قربان ہے ہماری اور جو بیچارے رُل رہے ہیں دین متی خدمت کے لیے انہیں کو پوچھنا بھی نہیں وہ کہیں بھی سے کسی کو تو لوگوں کو لگتا ہے یہ چور ہے یہ کھا جائے گا یہ نہیں پانچ سو دے کے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں یا مولوی کو دیے مولوی کھا ہی نہیں جائے نعوذ گا نوزال مسجد شریف ہماری بن رہی تھی اس کا لینڈر ڈالنا ڈالنا تھا دوسری منزل کا مجھے انتظامیہ نے کہا جی آپ اعلان کر دیں لوگ پیسے دیں میں نے اعلان کر دیا وہاں ایک اچھا بھلا دانا بندہ اس نے آ کے مجھے پانچ سو دے دیا کہتے یہ بھی لینڈر میں ڈال دیں اچھا وہ دے گیا پانچ سو میں نے انتظامیہ کو پڑھا دیا اس کے بعد کئی بار مجھ سے پوچھ چکا کہتے جی وہ پانچ سو دیا تھا آپ نے لینڈر کا کام ہی نہیں شروع کیا وہ پانچ سو روپئے دیے تھا لینڈر کا کام نہیں شروع کیا اور میں نے ایک دن پکڑ لیا میں نے کہی آپ نے اپنا لینڈر ڈالا تھا وہ کتنے پیسے سے ڈالا تھا اس وقت اس نے کو لاکھ روپے بتایا لنڈر بھی بڑا سارا تھا اس وقت سستے ہوتے تھے ہر چیز تو کہنے لگے جی اس وقت کوئی لگے تھے اتنے پیسے تو میں نے کہا آپ کے گھر کا لاکھ روپے میں لگتا ہے اور مسجد کا لنڈر بھی بڑا ہو پانچ سو میں کیسے کام شروع ہو سکتا ہے بتائیں تو پھر چپ میں نے کہا آپ کے پیسے اتنے برکت والے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ لگے تو لاکھ روپے سے زیادہ لگ جائے مسجد میں لگے تو پانچ سو سے ہی پورا لینڈر پڑ جائے, ملت جائے. ملت جائے. ملت جائے. مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ کام شروع کیوں نہیں ہو مقصد اس کا یہی یہ تھا کہیں حدرت صاحب کھا ہی نہیں جائیں پیسے نہیں سمجھا آیا میں نے کہا ہم بڑے بھوکے لگے پھرتے ہیں تیرے پانی کھا جائیں گے عجیب نظام ہے لوگوں کا اللہ تبارک و رہا سمجھتا فرمایا ارشا فرمایا جی دیکھیں میں وہاں تم نے ذکر کرنا ہے فض کر اللہ رب کا ذکر کرنا ہے کم آبا کم جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو ذکر کرتے ہو اپنے وڈیروں کے فخر کرتے ہو میں نہ نا نا نا. اپنے وڈیروں پر فخر نہیں کرنا ان کا ذکر نہیں کرنا ان کے لیے شعر نہیں کہنا تم نے میں وہاں پہ ذکر کرنا ہے تو اپنے رب کا ذکر کرنا ہے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے شدہ ذکر میں بلکہ اپنے آباء اجداد کے ذکر سے بھی زیادہ تم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے کہ آگے دیکھیں جی دی اب تمہارے کو بتانا کچھ درجے بیان کیے لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ عبادت کس سے کرتے ہیں دعا میں مانگتے کیا ہیں؟ یہ یار ایک بڑی بہت بڑی نصیحت ہے رب تبارک و نے قرآن میں بیان ہم میں سے ہر بندہ اس پہ غور کرے ذرا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا یہ مانگتے ہیں رب یا اللہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں اطا فرما, فرما مال بھی دے عزت بھی دے شہت بھی دے حکومت بھی دے منصب بھی دے عہدہ بھی دے دعا مانگتے ہیں ہمارے <متحدث> حکمران بھی یہی دعا مانگتے ہیں،, <متحدث> <متحدث> مانگ ہیں بہت سارے لوگ جو وظیفے پڑ رہتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے روٹی کھلی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، صرف اس لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا اور رفتار کو تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک بھی وظیفہ نہیں پڑھتے ہے نفر بھی پڑھیں گے تو اسی لیے پڑیں گے رفتار نے کیا مانگ مجھ سے ہی رہے مانگ مجھ سے رہیں لیکن مانگ صرف دنیا کا رب تعالی نے ارشا فرمایا ان کو بھی ان میں سے جن کو میں چاہوں گا جتنا چاہوں گا دوں گا اسے جن کو چاہوں گا جتنا چاہوں گا دوں گا میں یہ نہیں کہ جو مانگا وہ دے دوں گا جتنا میں چاہوں گا جتنی میری منشا ہوگی اتنا ہی دوں گا میں رب تمہارے کو تعالی نے بہت بڑی بات ارشا فرمائی و مالح فی الآخر خلاق جو صرف دنیا کا ہی مانگتے ہیں مجھ سے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مال افل آخرت من خلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں رب تبارک کو اتارنے کے شاہ فرمایا جی آگے دوسری بندوں کی بیان ہو رہی جو دعا مانگنے والے ہیں رفت بارک و تعالی سے رب تعالی نے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی ہسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما ہمیں خیر عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت, آخرت, آخرت, آخرت میں بھی یہ آئے مبارک سبحان اللہ یہ ابدیت ہی اسی میں ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو رب تعالیٰ سے بھی نہیں مانگتے ہم صرف آخرت مانگتے ہیں نا دنیا بھی مانگیں دنیا میں بھی اچھا مزے کی بات دیکھیں یہاں یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں مال دے عدت دے حسب نصب فرآن چیز دے فرآن چیز دے نا بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا میں حسنہ مانگو مطلب اس کا یہ یاد اللہ اگر دنیا میں ہمارے لیے اولاد بہتر ہے ہاسنا ہے تو وہ عطا فرما اگر اولاد کا نہ ملنا بھلائی ہے ہمارے لیے تو ہمیں وہ عطا فرما آج کل کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے ہاں اولاد ہو گئی ہے بیچارے پریشان ہیں اولاد نافرمان ہے اسی اولاد نے والدین کا جینا حرام کیا ہوا والدین کی زندگی دو بھر کر دی ہے انہوں نے تو بچایا وہ بیچارے پریشان ہے کئی سر لوگوں موں سے منہ سے سنا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ نہ ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا جی رب رفتوار کو نے ارشا فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مولا مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما خیر عطا فرما حسن عطا فرما مطلب اس کا یہ ہے کہ یا اللہ اگر میرا تندرست رہنا میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے تندرستی دے اگر بیمار ہونا میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے بیماری عطا فرما اغلام کے کسی بھی تھے اکلِ صاحب میں, میں کہ بخار جو ہے نا یہ بندے گڑوں کو صاف کر دیتا ہے اغلِ شام کے کسی بھی ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں نماز بھی پڑھتا رہا ہوں جہاد بھی کرتا رہا ہوں ہر وقت مجھے بخار ہی بخار رہے یہ دو کام مجھ سے نہ رکیں باقی جو بھی ہو مجھ سے جائے لیکن جہاد بھی کرتا رہا ہوں نماز پڑھتا رہوں عقل صاحب نے پھر ہاتھ اٹھا دیے ان کے لیے آخری دم تک انہیں بخار ہی رہا پھر بخار میں نہ نماز کی چھٹتی تھی نہ جہاد چھوٹتا تھا بخار میں جہاد بھی کرتے رہتے تھے نماز بھی پڑھتا رہتا یہی اس حسنہ سے مراد جو ہے نا اچھی بیوی بھی ہے کیا ہے اچھی بیوی بھی ہے نیک بیوی ہر بندے کو چاہیے جس کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ دعا ضرور مانگا کرے اس نیت کے ساتھ کہ اسے نیک بیوی ملے اسے کیا ملے نیک بیوی, بیوی, بیوی, بیوی, بیوی ملے بیوی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ارشا فرماتے ہیں آ فرماتے ہیں حسن حس مراد نیک بیوی ہے اور باقی نا عذاب اللہ جو کہا نا مولا مجھے جنم کے عذاب سے بچا میں اس سے مراد بد خلق بیوی ہے مولا مجھے بری بیوی سے بچا, بچا ہاں؟ آج کتنے لوگ ہیں بےچارے میں بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تب بھی لڑائی نہیں جا رہی ان کی ویچارے ایک ہی گھر میں رہے اپنی بیوی کی ہاتھ سے جناب پانی نہیں پیتے ہاں کہتے ہیں یہ بڑی خراب ہے بھائی ہاں خراب بھی ہے اسی سال بھی اکٹھے گزار دیا آپ نے کیا ہمت اور حوصلہ پایا ہے آپ نے ہے یا نہیں تو اس طرح کر کے یہ جو بری بیوی بی ہے نا اس کو حضرت مول علی فرماتے یہ عذاب بننا جہنم کا عذاب ہے مطلب کیا ہے بھائی جس بندے کو ایسی بدخلق بیوی بی مل جائے میں اس کی تو دنیا جہنم بنا دی گئی ہے یہ دعا مانگنی چاہیے کو بتا نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اور اس میں بھی ابدیت کا اظہار ہے سبحان اللہ کہ رب بار بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے رب ناراض ہوتا ہے جو بندہ اس سے نہ مانگے, مانگے, مانگے, مانگے بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے مانگے اور ربتبار کو عذاب فرما کہ یہ دعا مانگو مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایک تو ہے نا بندہ کسی افسر کے پاس جائے اور خود خاص لکھ کے لے جائے ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسے جملہ لکھا جائے جو جملہ اس کی طبیعت کے خلاف ہو بجائے آپ کو کام کرنے کے آپ سے لڑی پڑے اور یہ ہے کہ بعد میں دوبارہ آپ کی درخواست وہاں ہی نہ ہو چھونے جانے کی لائق نہ یہ جی اس کی درخواست نہیں لینی جی یا پھر بندہ درخواست تو لکھے ایسی بات بھی نہ ہو جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو لیکن اس میں ایسی بات لکھی جائے یعنی ایسی بات ہی نہ لکھ سکے جو اس کی ضرورت کی ہو انہیں یعنی اپنی ضرورت اس میں ظاہر نہ کر سکے تو بتائیں اگر حاکم خود ہی درخواست لے کے دے دے کہ مجھے سے یہ درخواست کرو بتائیں اس درخواست میں پھر کو کمی ہوگی دنے دنے دنے دنے نہ چیز کے ملنے میں اس کو دقت ہوگی نہ کسی اور بات میں دقت ہوگی نہ یہاں پہ خالق اور مالک نے خود دعا تلقین فرمائی درخواست ہمیں سکھا دی کہ مجھ سے ایسے مانگو تو اس لیے بندے کو بھی چاہیے کہ انہی الفاظ میں مانگے جن الفاظ میں رب نے خود ہمیں سکھایا ہے یا پھر امام الانبیاء علیہ سے سامنے مانگا ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگ کر رب تعالیٰ سے یا اللہ ہمارے حبیب کریم اللہ سامنے جو جو کچھ ہمارے لیے مانگا نا وہ سارا ہمیں تعا فرما سبحان آہ. آہ. جو جو کچھ ہم ہمارے لیے مانگا ہے وہ سارا ہمیں عطا فرما مانتے اس سے بڑی جام دعا نہیں ہے یا پھر بندہ ان الفاظ میں دعا مانگے جو رب تبارک وتعالیٰ کے ولیوں نے مانگے ہیں وہ بھی الفاظ رب تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہیں رب تعالی نے اگے ارشاد فرمایا اولئک لهم نصيبم مما ما كسبوا میں یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے یعنی دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا اس کا اخرت میں بھی ان اجر ملے گا والله سريع حساب میں اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے میں وذکر اللہ فی ایام معدودات میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو کچھ دن ہیں گنتی کے وہ کیا ہیں جی دس کے علاوہ یوم النار جو ہے یوم ارفان نو تاریخوں کہتے ہیں یوم النار دسمی کو کہتے ہیں اس کے علاوہ دس کے علاوہ جو ہے تین دن یا دو دن وہاں ٹھہرنا منا میں اور جمرات کو رمج کرنا وہ کنکری جو مارتے ہیں وہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں حضرت سیدنا نا امام سیوتی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات شاہ فرمائی متحرام کے دو موجود وہ ایسے ہیں جو قیامت تک قائم رہیں گے دو موجزے حضور کے بتائیں جی اس بار بھی پچیس لاکھ لوگ وہاں حج پہ موجود ہیں پچیس لاکھ موجود ہیں وہاں پہ بندے تو وہ پچیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر بندہ وہ جناب چھتیس چھتیس کنکریاں مارے گا وہاں اتنی کنکریاں مارے گا وہاں جمرات کو تو بتائیں پچیس لاکھ لوگ ہوں تو کنکری کتنی بنے گی کبھی کسی نے سعودی حکومت سے بندہ پوچھ لے جا کے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ لے اتنے لاکھوں لاکھ لوگ کروڑوں کنکریاں مارتے ہیں بتائیں کو کنکریاں اٹھانے کا کو بھی نظام ہے کبھی کسی نے دیکھو کنکریاں مار مار کے ڈھیر لگ گئے ہوں وہاں کہ جمرات خود چھپ گئے ہوں کبھی ایسا ہوا نہ ہوتا اب تو دو تین منزلیں بنا دی گئی ہیں نیچے بھی مار رہے ہیں اوپر بھی مار رہے ہیں ہر جگہ سے مرمت ہو رہی ہے شیطان کی ہے نہیں ایسن. یہ میرے شام کی حدیث شریف جو ہے نا اس کی سچائی قیامت تک اعلان کرتی رہے گی اور دین دشمنوں کا منہ توڑتی رہے گی وہ یہ کہ آ کر شام میں بھی جس بندے کی کنکریاں میرے رب قبول کر لینا وہ فرشتے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں فرستے اٹھا لیتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے تو بتائیں بھائی آج ڈھیر نظر نہیں آتا مطلب کیا ہے آکل سامنے جو فرمایا وہ سچ فرمایا اس اسے ثابت ہوتا ہے زمین سمان دائیں بائیں ہو سکتے ہیں پر میرے راجپال نبی السام کا فرمان دائیں بھائی نہیں ہو سکتا بشاعت بشاعت ایک یہ معاضور کا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کسی بھی بندے کو انکار نہیں ہو سکتا اس سے قودی حکومت سے پوچھ لے بندہ کوئی بندہ رکھا ہوا اٹھانے کے لیے نہیں جی کوئی بندہ نہیں کو وہاں پہ بلدیا والے اٹھاتے ہیں کوئی نہیں اٹھاتے وہاں صفائی کرتے ہیں کوئی نہیں صفائی کرتے رات دن حاجی ایک دوسرے کے سامنے پچیس لاکھ بندہ وہاں ٹنکریاں مار رہا ہے مزہ کبھی کہ وہاں ڈھیر نظر آئے کسی کوئی نہیں اٹھاتے وہاں سے پڑی ہوتی ہیں ویسے ہی بعد میں بھی جا کے دیکھتے ہیں ویسے پڑی ہوتی ہیں ہاں ہر سال لوگ مارتے لیکن ڈھیر کبھی نظر نہیں آئے گا کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کا حج کبول فرما رہا جی اللہ تعالیٰ فرمان شریف سبحان اللہ رب تبارک و ربت بارک دس کے علاوہ دو دن یا تین دن رہتے ہیں وہ جمرات کو رمی ہی کرتے ہیں انہیں کنکریاں مارتے ہیں رب تبارک و بارک نے اچھا ہوتا یہ تھا پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ تین دن وہاں رہنا ضروری ہے کچھ کہتے تھے دو دن وہاں رہنا ضروری ہے جو تین دن والے تھے وہ دو دن والوں گناہ گار کہتے تھے دو والے تین دن والوں گناہ گار کہتے تھے رقت بارک و تعالیٰ اس میں اجازت فرمائی تین دن رہتا ہے تو یہ تکوے کے قریب ہے یہ زیادہ ہے دن تو معدودات. ذکر جو بندہ جلدی کرے دو دن وہاں رہے تو فلا اس پر کوئی گناہ نہیں ومن فلا کہ جو بندہ وہاں پہ تین دن رہے وہاں پہ تاخیر کے دو دن کے علاوہ ایک دن اور بڑھا دے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیمن التقاء وہاں بچتا ہے گناہ سے <سؤال> یہ نہ گناہ میں مبتلا ہو جائے جیسا ابھی بیان کیا وہاں رہا کہ اپنے ابواجدات کے فخریہ باتیں بیان کرتے تھے رب تعالی نے ارشاد میں و اتقوا الله اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالی سے واعلموا انکم لیتشرون کہ جی یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا <سؤال> حسن> حسن> <سؤال>